گزشتہ سبق میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ شیعہ عجیب و غریب عقائد کی ترویج و اشاعت میں مصروف تھے کہ سلطان سلیم اول اس عظیم فتنے کی طرف متوجہ ہوئے یہ اصل میں جو ہمارے سلاطین اور ہمارے بادشاہ تاریخ میں گزرے ہیں یہ سیاسی اعتبار سے بھی عسکری اعتبار سے بھی دینی اور مذہبی اعتبار سے بھی انتہائی درجے کے علم والے سمجھ والے اور حساس دل رکھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے اکثر اسی طرح ہوتے تھے چنانچہ سلطان سلیم اول نے نو سو بیس ہجری بمطابق پندرہ سو چودہ کو یہ اعلان کیا کہ ایران کی شیعہ حکومت سے عثمانی سلطنت کو خطرہ لاحق ہے بلکہ پورا عالم اسلام اس خطرے کی زد میں ہے اس لیے علماء کرام کو انہوں نے جمع کیا اور ان سے فتویٰ طلب کیا تو علماء کرام نے بل اتفاق یہ فتویٰ دیا کہ اس حکومت کے خلاف ہمیں جنگ کرنی چاہیے اس لیے کہ پڑوس کے ممالک میں خصوصاً عراق میں جب یہ شاہ اسماعیل صفوی یہ لانتی داخل ہوا تھا تو اس نے علماء کرام کا قتل عام کیا تھا تو یہ سب ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے سلطان سلیم اول کی غیرت و اسلامی حمیت میں مزید اضافہ ہوا چنانچہ انہوں نے عثمانی سلطنت کے زیر تسلط جو علاقے ہیں وہاں ان شیوں پر اور شاہ اسماعیل صفوی کے مریدوں پر گہرا تنگ کر دیا اور دولت عثمانیہ کے جو مخالفین ہیں ان کے صفایا کا پروگرام بنایا سلطان سلیم اول چونکہ اس مسئلے میں بہت زیادہ سنجیدہ تھے چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے خط و کتابت کا سلسلہ شروع کیا سب سے پہلے جو خط سلطان سلیم اول نے شاہ اسماعیل کے نام بھیجا ہے اس کا مضمون تقریباً یوں ہے ہمارے علماء اور فقہاں نے تیرے خلاف قصاص کا فیصلہ صادر کیا ہے اس لیے کہ تو مرتد ہے ہر سچے مسلمان پر لازم ہے کہ تیرے مذہب کے خلاف جنگ آزما ہو اور تجھ میں اور تیرے بے پیروکاروں میں جو بد مذہبی ہے جو دین کے نام پر غلطیاں ہیں اس کو ختم کر دے لیکن اس سے پہلے کہ ہم تجھ سے جنگ کریں اور ہماری تلوار بے ہوں ہم تمہیں صحیح دین کے دائرے میں آنے کی دعوت دیتے ہیں اس کے علاوہ تجھ پر لازم ہے کہ ان علاقوں کو خالی کر دے جو ت نے ہم سے سنیوں سے بزور شمشیر غصب کی ہے قبضہ کیا ہے اگر تو ایسا کرے گا تو ہم تیری جان بخشی کی ضمانت دیتے ہیں لیکن لاتوں کے بھوت کہاں باتوں سے مانے ہیں کبھی اسماعیل صفوی نے اس خط کے جواب میں سلطنت عثمانیہ کے اس عظیم بادشاہ سلطان سلیم اول کو کیا جواب دیا آپ کو پتا ہے اس نے سلطان سلیم اول کو افیون کا تحفہ بھیجا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ خط نشے کی حالت میں لکھا گیا ہے اس لیے کہ شاہ اسماعیل صفوی جو تھا یہ کسی بھی جنگ میں کبھی مغلوب نہیں ہوا تھا کبھی اس نے شکست نہیں دیکھی تھی لوگ اس کو کھدائی کا درجہ دیتے تھے تو وہ تو کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس کو اس انداز سے خط لکھے گا سلطان سلیم اول رحمہ اللہ تعالی نے شاہ اسماعیل صفوی کے نام پھر دوبارہ خط لکھا اس خط کا متن تقریباً یوں ہے میں آل عثمان کا سردار اور سلطان ہوں میں اس زمانے کے بہادروں کا سردار ہوں مجھ میں فریدون کسی شجاعت اور رعب و دبدبا ہے میں سکندر جیسی قوت رکھتا ہوں میں کسرا جیسا انصاف پسند ہوں میں بتشکن ہوں اسلام کے دشمنوں کو نیست نابود کرنے والا ہوں میں ظالموں کے لیے خوف اور متکبروں کے لیے سراپا ڈر ہوں میں وہ ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہوں کے سر جھک جاتے ہیں میری طاقت کے سامنے عزت و عظمت کے بڑے بڑے دعوے دار ڈگمگا جاتے ہیں میں عظیم بادشاہ سلطان سلیم خان بن سلطان اعظم مراد خان ہوں اے امیر اسماعیل اے فارسی سپاہ کے سپسال تیرا کیا خیال ہے میں تیری طرف بڑھنے کے خیال کو ذہن سے نکال دوں گا جبکہ میں سچا مسلمان ہوں مخلص توحید پرس مسلمانوں کی جماعت کا بادشاہ ہوں اب جبکہ علماء اور فقہانے جو ہمارے پاس ہیں تیرے قتل کا فتویٰ دے دیا ہے اور تیری قوم سے لڑنے کا فیصلہ سنا دیا ہے تو ہم پر فرض ہے کہ تیرے خلاف جنگ آزما ہوں اور لوگوں کو تیرے شر سے نجات دیں سلطان سلیم اول ان خطوط کے ذریعے ایک طرف دعوتی کام لے رہے تھے اور دوسری طرف سیاسی طور پر میدان کو ہموار کر رہے تھے تاکہ لوگوں کی ذہن سازی ہو بلاخر سلطان سلیم اول نے صفویوں کی اس حکومت کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا انہوں نے اپنے لشکر کو ایرانی سرحدوں کی طرف حرکت کرنے کا امر کیا سلطان سلیم اول جب ایرانی سرحدات کی طرف بڑے ہیں تو انہوں نے ایک اور خط دھمکیوں برا ایک خط شاہ اسماعیل صفوی کے نام بھیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ اسلام بے شک دین اللہ تعالی کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے ومئی يَبْتَغِ غَيْرَ غیر دِينًا دین ان مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوگا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا فمن جا تم ربی فنتہ فلاحما صلف امرح اللہ خالدون بس جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کی طرف سے تو وہ رک گیا تو جائز ہے اس کے لیے جو گزر چکا جو ماضی میں ہو چکا سو ہو چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو شخص دوبارہ وہی حرکت کرے جو کہ پہلے کرتا رہا ہے تو وہ لوگ دو زخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا بنا گمراہ کرنے والا نہ بنا اور نہ ہی گمراہوں میں سے بنا اور درود ہو سید العالمین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر اسی دوران سلطان نے سلیمان اول کو اقلی قبیلے کے محمد بن فرح شاہ بیگ کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنے قبیلے سمیت اسماعیل صفوی کے ساتھ جنگ میں عثمانی فوجوں کا ساتھ دے اب مقدماتی جنگ اور استخباراتی جنگ تو دونوں لشکروں میں شروع ہو گئی سلطان سلیم اول اس جنگ میں انتہائی سنجیدہ اور مخلص تھے اس لیے وہ ہر حال میں شاہ اسماعیل کے خلاف لڑنا چاہتے تھے چنانچہ وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اظہر جان کی سرحد یاس چمن تک پہنچ گئے شاہ اسماعیل صفوی تال مٹول کرتا رہا تاکہ یہ جنگ سردیوں تک ملتوی ہو جائے اور سردیوں میں عثمانی لشکر جو ہے سردی بھوک اور خوراک کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہو جائے آپ میں سے جو حضرات ایران گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایران اظہربیجان اور ترکی کے سرحدوں پر جو علاقے ہیں یہ انتہائی ٹھنڈے اور انتہائی یخ بستہ ہیں شاہ اسماعیل صفوی جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ عثمانی لشکر کو سردیوں اور یخ بستہ ہوا اور ٹھنڈ میں کچلا جا سکے مگر سلطان سلیم اول کی پوری کوشش تھی کہ شاہ اسماعیل اور ان کی فوجوں کے درمیان فورن جنگ ہو چنانچہ وہ ہر حال میں شاہ اسماعیل صفوی کو گرم کرنا چاہتے تھے اور اسے غصہ دلانا چاہتے تھے انہوں نے شاہ اسماعیل کی طرف ایک قاصد روانہ کیا اور قاصد کے ہاتھ میں خط کے علاوہ ایک فرقہ تسبیح اور کشکول بھی روانہ کیا تاکہ وہ شاہ اسماعیل کو بتا سکے کہ تم ایک صوفی خاندان سے درویش خاندان سے تعلق رکھتے ہو میدان جنگ میں ہمارے سامنے کھڑے ہونا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے لیکن شاہ اسماعیل میں نہ آیا بلکہ سلح کا طالب ہوا اور دونوں سلطنتوں کے درمیان امن و سلامتی کے معاہدے کی بات کی یہ شیعوں کی رگ رگ میں موجود ہے یہ باتیں شیو کی رگ رگ میں موجود ہے یہ شیعہ جب بھی دیکھتے ہیں کہ خطرہ ہے تو فوراً بھیگی بلی بن جاتے ہیں اور جب بھی انہیں طاقت مل جاتی ہے تو یہ شیر بن جاتے ہیں یہ چوہے افغانستان میں اس وقت یہی حالت ہے کہ یہ امارت کے اکابرین کے سامنے آ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں لیکن سلطان سلیم نے صلح کرنے سے انکار کر دیا در حقیقت سلطان سلیم کسی بھی صورت میں ان شیعوں سے اور ان مجوسیوں کی اولاد سے صلح کرنا نہیں چاہتے تھے وہ بخوبی ان باتوں کو اور ان سیاستوں کو حربوں کو جانتے تھے کہ یہ صلح کی جو پیشکش ہے یہ فقط ایک بہانہ ہے اور شاہ اسماعیل صرف مہلک چاہتا ہے کہ تھوڑا وقت مل جائے تاکہ سردی شروع ہو اور عثمانی لشکر جو ہے مشکلات میں پھنس جائے عثمانی لشکر تو ان علاقوں میں مسافر تھا تو اس کی مشکلات یقیناً زیادہ تھی اور اگر اس طرح وہاں انتظار میں رہیں گے تو اور بھی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے سلطان سلیم نے پیش قدمی جاری رکھی جاسوس لمحے لمحے کی خبر دے رہے تھے اور یہ خبر بھی تھی کہ شاہ اسماعیل جو کہ معاہدے اور صلاح کی باتیں کر رہا تھا یہ خود بھی جنگ کی بھرپور تیاریوں میں مصروف تھا ایران اور ترکی کے درمیان ایک بہت بڑا صحرا ہے جو کہ آج بھی موجود ہے اور وہاں وہاں آج بھی تاریخی آثار موجود ہیں آثار قدیمہ کی شکل میں اس میدان اور صحرا کا نام ہے جالدیران شاہ اسماعیل صفوی جالدیران نامی اس صحرا کی طرف بڑھنے کی کوششوں میں مصروف تھا قریب پہنچنے والا تھا کہ سلطان سلیم رحمہ اللہ اس سے پہلے آ پہنچے اگست پندرہ سو چودہ کو دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا ہوا سلطان سلیم نے بہترین مقام کا انتخاب کر لیا جو جنگ کے لیے انتہائی مناسب تھا سلطان سلیم نے میدان جنگ کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ قدرے اونچی جگہ تھی جنگی تدبیر اور تکتیق کے اعتبار سے اسماعیل صفوی کی شکست یہاں یقینی بن گئی بلاخر دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی اور تھوڑی دیر میں لشکر کو شکست فاش ہوئی اللہ اکبر دیکھیے ایک وہ لشکر جس کے امیر اور قماندان کے بارے میں لوگوں کا یہ نظریہ تھا یہ عقیدہ اور خیال تھا کہ یہ ناوزب باللہ اللہ ہے یا خدائی طاقت اس کے اندر موجود ہے لیکن جب مسلمانوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی غیرت اور حمیت دینی کا اظہار کیا تو اللہ تعالی نے اس لشکر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس وقت جب سلطان سلیم رحمہ اللہ صفویوں کے دارالحکومت تبریز میں داخلے کی تیاری کر رہے تھے یہ اسماعیل صفوی جو کہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا با کھڑا ہوا سلطان سلیم تبریز میں داخل ہوئے شاہ صفوی اور خزل باش خاندان کی دولت پر قبضہ کر لیا اور تبریز کو اپنی جنگی کاروائیوں کا مرکز بنایا جالدیران کے مارکے کے خاتمے کے باوجود ایرانی شیوں اور دولت عثمانیہ کے سنیوں کے مابین چپکلش ختم نہ ہوئی بلکہ اس دشمنی میں اور بھی تیزی آ گئی اور فریقین ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہنے لگے سلطان سلیم اول اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے صحیح عقیدے اپنے صاف منحج ترقی یافتہ اور بہادر و تجربہ کار کی بدولت کامیاب ہوئے اور کردستان دیار بکر مراش مرغش وغیرہ وغیرہ جو وہاں کے شہر ہیں علاقے ہیں ان کو فتح کر کے اپنے وطن واپس لوٹ گئے ان فتحات کی وجہ سے عثمانی سلطنت مشرق کی طرف سے ہر طرح کے حملوں سے محفوظ ہو گیا تھا اور عثمانیوں کے لیے آزر اور کوہ قاف یعنی چیچنیا وغیرہ کے جو علاقے تھے یہاں تک پہنچنے کے راستے کھل گئے تھے میرے بھائیوں میری بہنوں فارسیوں کو ایرانیوں کو انشیوں اور مجوسیوں کو سلطان سلیم اول رحمہ اللہ اور ان کے سنی لشکر اور ان کے عقیدے کے سامنے شکست فاش ہوئی پھر انہوں نے کیا کیا اس موضوع پر انشاءاللہ اگلے سبق میں روشنی ڈالیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے سننے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین